بسم اللہ وحمد اللہ و صلاۃ وسلم علیہ رسول صلی اللہ علیہ ومن علیہ اما بعد القواعد القبرہ الكبرى درس جاری ہے ہم دو بڑے قاعدوں کے تعلق سے بات کر چکے ہیں پہلا قاعدہ الامور بمقاصدها امور کا اعتبار ان کے مقاصد سے ہے اور اس قاعدے کے ماتحت ہم نے تین قاعدے بیان کیے لا ثواب الا بالنیہ نیت کے بغیر ثواب نہیں دوسرا فروعِ قاعدہ بڑے قاعدے سے نیت و شک و صحتِ عمل عمل و صحت کے لیے نیت شرط ہے اور تیسرا فروعِ قاعد بڑے قاعدے سے في العقود بالمقاصد والمعینی لا بالالفاظ والمبانی عقد و پیمان میں اعتبار مقصد المعانے کا ہوگا نہ کہ الفاظ یا اس کی بناوٹ کا اور دوسرا بڑا قاعدہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ال لا و لََ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا اور اس قاعدے کے ماتحت جو فرعۂ قاعدے نکلتے ہیں ان میں سے ہم نے چار قاعدے پڑے ہیں پہلا قاعدہ كان على ما كان اصل اس چیز کا باقی رہنا ہے جس پر وہ پہلے سے تھا دوسرا فروع قاعدہ الاصل و الحادث الى اقرب اوقاته اصل کسی چیز کا پایا جانا اس کے قریب ترین وقت میں وقوع ہونے کے اعتبار سے ہوگا اور تیسرا فروِ قاعدہ اس بڑے قاعدہ سے یقین الضل البی شخص ہے تیسرا فروِ قاعدہ الصل الاشیاء قہارا اصل چیزوں میں تہارت ہے اور چوتھے نمبر پہ جو فروع قاعدہ ہے الاصل براۃۃ ذمہ اصل میں انسان ذمہ داری سے بری ہے اور ان قواعد کی ہم مثالیں بھی بیان کر چکے ہیں تیسرا قاعدہ القاعدہ تالفہ المشقت تجلب التیر مشقت آسانی لاتی ہے اس قاعدہ کا معنی دو لفظ ہیں ایک مشقت ہے اور دوسرا مشقت کی ضد آسانی ہے تیسیر ہے مشقت سے کیا مراد ہے اور آسانی سے کیا مراد ہے اور اس قاعدے کا عمومی طور پہ معنی کیا ہے مشقت سے کیا مراد ہے ہر وہ چیز جو تنگی کا باعث بنے اور مشکل کا باعث بنے اسے مشقت کہتے ہیں شریعت دین اسلام آسانی کا دین ہے دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل کیا لوگوں کی آسانی کے لیے فلاح کے لیے کامیابی کے لیے اور یہ ممکن نہیں ہے کوئی کہ ارحم الراحمین ایسی شریعت نازل کرتا جس میں مشقت ہی مشقت ہوتی اور مقلفِ اس پہ عمل نہ کر سکتے تو بنیادی طور پر دین آسان ہے دیکھ لیں دین کی بنیاد توحید ہے اور توحید سے صرف ایک ہی سچے معبود کی عبادت کرنا اگر شرک دین ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا کس کس معبود کو راضی کرتے اور کس کس کے لیے عبادت کرتے تو بنیادی طور پر توحید ہے وہ آسان ہے اتباع سنت ایک نبی کی پیروی کرنی ہے دوسرے تیسرے کی نہیں کرنی اب ایک کی پیروی کرنا آسان ہے دس کی پیروی کرنا آسان ہے آسانی ہے نماز دیکھیں 24 گھنٹوں میں پانچ نمازیں ہیں اور پانچ نمازیں اگر آپ پڑھتے ہیں فرض نمازیں سنتوں کے ساتھ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا سبحان اللہ 24 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ اللہ کے لیے ہے نماز فرض نماز کے لیے باقی تیئیس گھنٹے تمہارے لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ نہیں زکوٰۃ کو لیں زکوٰۃ سب پہ فرض ہے کیا کس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے جو صاحب مال ہے فقیر پر فرض ہے مشقت تب ہوتی ہے اگر فقیر پر بھی فرض ہو تم بھی قرض لے کے زکوٰۃ دو تو زندگی ساروں بیچارہ قرض ہی دیتا رہے گا وہ کہاں سے کھائے گا کہاں سے پی تو دین اسلام کی بنیاد آسانی پر قائم ہے روزے سال میں کتنے مہینے فرض ہیں ایک مہینہ کتنے مہینے ہیں بارہ مہینے گیارہ مہینے ہمارے ہیں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کے لیے حج کتنی مرتبہ فرض ہے زندگی میں اگر دس مرتبہ ہوتا تو مشکل تھی کہ نہیں ایک مرتبہ فرض ہے بس وہ بھی دیکھیں ہم کیسے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے دیکھیں ہم حج کیسے کرتے ہماری حالت تو دیکھے اللہ, اللہ و تعالیٰ تو دین میں اصل بنائی طور پر آسانی ہی آسانی ہے لیکن اگر کبھی اس آسانی میں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تب یہ آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے سبحان اللہ مسافر ہے اس پر روزہ فرض ہے نہیں ہے سفر کی وجہ سے روزے کے فرضیت ثاقت ہو گئی ہے لیکن قضاء اس پر فرض ہے سال میں ایک مہینہ روزے فرض ہیں اور اس میں اور تخفیف ہو جاتی ہے کسی مسئلے کی وجہ سے مشقت ہے مسافر کے لیے روزہ مشقت ہے کہ نہیں تو اس کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے عورت کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو جاتی ہے نماز روزہ حرام ہے اس پر نہ نماز پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی ہے اب جب پاک ہو جائے گی روزہ تو قضا کرے گی کہ نماز بھی قضا کرے گی نماز کی فرضیت مکمل طور پہ ساقط ہو گئی سبحان اللہ ارے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں پانچ دن نہیں پڑی پچیس نمازیں ہیں قضا تو ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حج اٹھا دی ہے اور آسانی کر دی ہے مسافر ہے اور عورت جو ہے جب پاک ہوگی تو جو روز روزے وہ قضا کرے گی نماز قضا نہیں کرے گی اس کے مکمل اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے اچھا ایک شخص ہے مسافر ہے نماز اس کے لیے فرض ہے کہ اس نے پڑھنی ہے لیکن تخفیف کیسی ہوئی اس کے لیے قصر ہے چار رکت والی نماز وہ دو رکعت میں ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور جو سنر رواتب ہیں اس پر ثاقت ہو جاتی ہیں اگر نہیں پڑھے گا تو بہتر ہے اس کے لیے ثواب ملے گا اسے سبحان اللہ نہ پڑھنے کا ثواب ہے لیکن کس کے لیے جو سنر رواتب پہلے پڑھا کرتا تھا سبحان اللہ تو یہ قاعدہ ہے جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس قاعدے کی دلیل کیا ہے اور اس قاعدے سے کیا مراد ہے بعض مثالیں میں کافی دے چکا ہوں اگر پانی نقصان کرتا ہو تو تہارت کیسے کرے سفر کی حالت میں نماز کیسے ادا کرے اس قاعدے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان یوری دلہ بک ولا اولہ یوری العسر ملوسر بقالت نمبر ایک سو پچاسی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں ہے. اور آپ پورے دن میں دیکھ لیں آسان ہی آسانی آسان ہے اور جو لوگوں کو خود ساختہ دین ہے دیکھیں آپ کتنی مشکل ہے غلو ہے افراط اور تفریق ہے یار آپ دیکھتے ہیں جو ساتھ انڈیا میں رہتے بعد دیکھتے بعض مندر جو ہیں وہ دو ہزار تین ہزار سیڑھی کے اوپر یا کے اوپر دو ہزار سیڑھی چڑھیں گے پھر جا کے تمہاری منت پوری ہو وہ پتہ پوری ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن مندر کہاں پہ, پہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے مشقت ہے یہ کون کون سا دین ہے بعض دن میں دیکھیں آپ کا اپنے آپ کو مار مار کے اب رب کو راضی کرنا چاہتے اپنے ابود کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو مارنے سے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے کیا خون بہرا ہے سلاخیں مار رہے ہیں یہ شیبن ہیں یہ, یہ شیطان کا راستہ ہے رحمان کا راستہ نہیں ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کا دین آسانی کا دین ہے کیونکہ دین فطرت ہے دل بھی اسے قبول کرتے ہیں اور حدیث میں انس بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یس سرو تو بش شروح رب سے بخاری کی روایت میں صدر عن صن روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیام مرد وسلم فرماتے ہیں آسانی کرو اور سختی مت کرو اور خوشخبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ اس قاعدے کی بعض مثالیں ایسا مریض جس جسے پانی نقصان کرتا ہو یا جس سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہو پانی کے استعمال سے اس کے اس مریض کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کی مرض بڑھ بھی سکتی ہے یا شفایابی میں تاخیر ہو سکتی ہے تین چیزیں ہیں اس کے لیے جائز کے وہ تیموم کر لے پانی کا استعمال نہ کرے اچھا اگر کوئی شخص ایسے قید خانے میں ہے جہاں پر مٹی بھی نہیں ہے تیموم کرنے کو کوئی چیز بھی نہیں ہے تو کیا کرے اسے دونوں چیز ساخت ہو جاتی ہے نہ وضو کرے گا نہ پانی سے اور نہ ہی تیموم کرے گا نماز ایسے پڑھ لے گا نماز ساخت ہوتی ہے نماز ساقت نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ مسافر کے لیے نماز قصر بھی کر سکتا ہے دو نماز جمع بھی کر سکتا ہے اس قائدے سے بعض نکل والے فروع قاعدے مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے سفر کی حالت میں اگر کسی کو مردار جانور کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ اور نہ ملے تو کیا کرے ایک شخص سفر میں گیا ہے اور کسی ورانے میں یا جنگل میں راستہ بھول گیا ہے گم ہو گیا ہے گمراہ ہو گیا ہے دنیاوی اعتبار سے اور شدید بھوک ہے اسے مردار جانور ملا ہے اگر کھا لیتا ہے اس مردار جانور سے تو اس کی جان بچ سکتی ہے نہیں کھاتا تو موت واقع ہو سکتی ہے کیا کرے گا کھا لے گا کس نے کہے کھا لے گا ایک فروح قاعدے نکلتا ہے اس بڑے قاعدے سے بڑا قاعدہ کیا ہے المشقت تجلب التیسیر جہاں پر مشقت ہوگی وہاں پر آسانی ہوگی قاعدہ ہے اب جان کا جانا مشقت ہے کہ نہیں جان کو بچانا آسانی ہے کہ نہیں اور دلیل یہ آیت حدیث, حدیث ہے اور اور بھی دلائل لیکن یہ یاد کر لیں آپ اور اس بڑے قاعدے فروع قائدہ بھی نکلتا ہے الضرورات ضرورت ہو المحضورات ضرورت حرام چیز کو مباح یا جائز کر دیتی ہے ضرورت حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے اب جس شخص ہم نے مثال دی ہے شدید بھوک میں ہے کھانے کو کوئی اور چیز نہیں مل رہی جو مل رہا ہے وہ صرف اور صرف مردار جانور کا گوشت ہے تو اسے وہ کھا سکتا ہے اس کے لیے حلال ہے ضرورت کیا ہوتی ہے اور کیا ہر تنگی ضرورت ہوتی ہے کیا یہ جاننا ضروری ہے ضرورت میں دو نشانیاں ہوتی ہیں دو نشانیاں نمبر ایک ہر وہ چیز جس کے نہ ہونے سے ہلاکت ہو جائے یا ہلاکت ہونے کا غلط وََ ہو یقیناً یا غلط ون پہ اگر یہ شخص یہ کام نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا دوسرا وابط ضرورت کا ہر وہ چیز جو پانچ بنیادی ضروریات میں نقصان کا باعث بنے پانچ کیا بنائی ضروریات ہیں دین کی حفاظت نفس جان کی حفاظت مال کی حفاظت عزت کی حفاظت عقل کی حفاظت عزت اور نسل ایک ہے پانچ برائے ضروریات کیا ہیں دین کی حفاظت جان کی حفاظت پہلے ہے پہلے دین ہے پھر جان ہے پھر مال ہے عزت ہے اور عقل ہے جو چیز بھی اگر ان پانچ چیزوں پر اثر کرتی ہے اور نقصان کا باعث بنتی ہے وہ ضرورت میں شامل ہو جاتی ہے اب یہاں پر اس مثال میں کیا ہے جان کا خطرہ ہے اس لیے وہ بردار جانور کھا سکتا ہے بلکہ بعض علم یہ کہتے ہیں کہ اب اس شخص پر جان بچانا واجب ہے اور اس بردار جان جانور کو کھانا اس پر واجب ہو گیا ہے سبحان اللہ کیونکہ اس ضرورت کو شریعت نے خاص مقام دیا ہے کہ جان کی حفاظت کرنی مطلب شرعی ہے ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں جو اس مسئلے سے جو اس بڑے قاعدے سے فروع قاعدہ ہے اب تقدر و تو ہے ضرورت کے وقت حسب ضرورت کا اعتبار ہوگا اس لمٹ کیا ضرورت کی ہر کیا ہر ضرورت برابر ہوتی ہے کیا تو ہر ضرورت کا اپنا اعتبار ہوتا ہے اس کی ضرورت کے اعتبار سے ایک عورت بیمار ہے اور صرف مرد ڈاکٹر ہی موجود ہے اس کے علاج کے لیے کیا وہ مرد ڈاکٹر سے علاج کر سکتی ہے جان بچانا واجب ہے کہ نہیں اچھا اگر جان کا خطرہ نہیں ہے موت کا خطرہ نہیں لیکن بیماری بڑھ سکتی ہے تکلیف بڑھ سکتی تب بھی ضرورت ہے کہ نہیں یہ بھی ضرورت ہے کیونکہ جان سے جو بھی تعلق ہے یہ مطلب ہے کہ صرف موت ہی ایک ضرورت ہے صحت کا ہونا جان کے لیے لازمی ہے نا تو جو بھی صحت میں اثر پیدا کرتے ہیں نقص پیدا کرتے ہیں اس میں میں نے کہا جو چیز ان پانچ ضرورت میں نقص پیدا کرے وہ ضرورت بن جاتی ہے لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے اب اس نے اس عورت کا علاج کرنا ہے عورت کو صرف گلے کا درد ہے مثال کے طور بخار ہے شدید ضرورت کے ماتحت اب مرد ڈاکٹر اس عورت کو جو اس کا مہر غیر مہر, مہر مرد ہے اس عورت کو دیکھ سکتا ہے لیکن کیا دیکھے گا ضرورت کیا ہے جہاں پر اس کو تکلیف ہے صرف وہ جگہ ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے دیکھ ہے گلے میں درد ہے تو عورت صرف اپنا جو پلہ ہے وہ منہ تک لے کے جائے پورا چہرے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جو حلال ہے وہ کیا ہے اب ورورت تقدر اور ہے ضرورت جو ہے ضرورت کے حسب ضرورت کے اعتبار ہو حسب ضرورت کیا ہے اب وہ اپنے پورا چہرہ کیوں دکھا رہی ہے یہ کے ڈاکٹر کے کی دیکھنا کیا لازم ہو اور میں سب سے بھی ڈاکٹروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ جب کسی غیر محرم عورت کو چیک کرنا ہے تو حسب ضرورت آپ جسم کا وہ حصہ صرف دیکھو جو آپ کی ڈیگنوسس کے لیے یا آپ کے کی علاج کے لازمی ہو جو لازمی نہیں اسے دیکھنا جائز نہیں ہے اشرعین یعنی عورتیں بیچاری جاہل اسے کیا پتا ہے اس کا خواند اس سے بھی بڑھ کر جاہل ہے اس کا جو محرم ہے ڈاکٹروں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ بعض اوقات یعنی بغیر ضرورت خاص طور آپریشن تھیٹر میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اگر اپریشن کرنا ہے مثال کے طور پہ پیٹ کا یا ٹانگ کا تو کپڑے پورے اتار لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کپڑے بھی خاص پہننے ہیں کہ بھائی اسٹائلائز کپڑے ہیں لیکن جسم کا صرف وہ حصہ دیکھا جائے گا جہاں پر اس نے اپریشن کرنا ہے ماسک نہیں پہن سکتے اس کو اس کو انسیزہ دینا چلو اس کی تو معافی ہے ضرورت ہے نا اس کے بغیر تو آپریشن نہیں ہوتا لیکن اس کا پیٹ یا اس کا جسی میں اس کی ران یا اس کے جس باقی سے وہ کیوں بے پردہ ہے تو یہ شرائن جائز نہیں یاد رکھیں ڈاکٹر کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مریض کے لیے بھی جائز نہیں ہے الغرض تو یہ صورت میں کیا کرے گا جو حصہ دیکھنا ضروری ہے ڈاکٹر صرف وہ حصہ دیکھے گا گلے میں درد ہے تو عورت اپنا پورا پل چہرے کا جو اوپر نہ اٹھے بلکہ اپنے صرف منہ تک اسے دکھائے اس کا منہ دیکھ لے. اگر آنکھوں میں تکلیف ہے تو صرف آنکھیں دکھائے اور اپنا پورا پل جو ہے وہ نہ ہٹائے واضح ہے کہ نہیں یہ ہمیں کہاں سے ملا اس قاعدے سے عورت دربقدری ہے ایک اور مسئلہ ایک شخص سفر پر نکل رہا ہو اور اس کی ٹرین چلنے کا وقت کے وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں ٹرین میں آپ نے سفر کرنا یا جہاز میں سفر ایئر پورا زیادہ ہوتا ہے جہاز انتظار بھی نہیں کرتا آپ کا تو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے جماعت قائم ہو رہی ہے اور اعلان ہوا ہے کہ آپ جو ہے تشریف لیں جہاز پہ کیا کریں گے فرض نماز اس وقت آپ پر فرض ہے اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ٹرین چھوٹ جانے کا یا جہاز چھوٹ جانے کا خدشہ ہے کیا کریں گے ایک اور فروح قاعد بڑے قاعدے سے نکلتا ہے قاعدہ کیا ہے المشقت تجرب جہاں پر مشقت ہو تنگی وہاں پر آسانی ساتھ ہوتی ہے مشقت ہے کہ نہیں یہاں پہ فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے جہاز چھوٹ جاتا ہے اب دوبارہ بکنگ کرنا مشقت ہے کہ نہیں مال ضہع ہوتا ہے کہ نہیں پانچ ضرورت میں سے کس ضرورت میں کوئی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں وقت بھی ضائع ہوتا ہے مال بھی ضائع ہوتا ہے اور کافی مسئلے ہوتے ہیں تو فروع قاعدہ نکل رہے بڑے قاعدہ سے ادوا قلم رتس ہے تنگی کے وقت معاملے میں وسعت آتی ہے جب بھی تنگی ہو تو معاملے میں وسعت آتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ جماعت کو چھوڑ دے گا اور ٹرین میں سفر کرے گا جہاز میں سفر کرے گا بعد میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر وقت ہے تو وہ سفر کے بعد جا کے پہنچ کر بعد میں پڑھے گا اور اگر نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور دوسری سے جمع بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر نماز پڑھ لے کیا مطلب ہے زہر کی نماز مثال کے طور پہ اس کی چھوٹ جا رہی ہے اور زہر پر اثر کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے تو نہ پڑھے ٹرین میں بھی نہ پڑھے جہاز میں نہ پڑھے لیکن اثر کا وقت باقی رہتا ہے تو جہاں پر وہ مسجد مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر زہر پہلے پڑے گا اثر بعد میں پڑے گا تو جمع کر لے گا لیکن اگر اثر کا وقت بھی چلا جاتا ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے یا عشاء کے بعد اس نے پہنچنا ہے تو اب کیا کرے گا وہ ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر نماز پڑھ لے بات واضح ہے ایک اور مسئلہ لیتے ہیں ایک شخص کی کلائی پر پلاسٹر ہے پلاستر لگا ہے چوٹ لگی ہے فریکچر ہوئی جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس پہ پلاسٹر لگا ہے تو کیا کرے گا وہ ایسا شخص کیا اسی وسعت ہو جاتا ہے اس سے تعموم کر لیں آئیے دیکھتے ہیں ایک اور قاعدہ اس بڑے قاعدے سے مشقت و تجرب سے نکلتا ہے لا واجب جبا لا وا جبہ مل آرضے کے ساتھ کوئی واجب نہیں ہوتا عارضے کے ساتھ واجب نہیں ہوتا کیونکہ اب پلاسٹر کو اتارنے میں ہے تو کیا کرے گا وہ وضو کے آزاد ہوئے گا جو دھونے ہیں وہ جہاں پر دھو نہیں سکتا وہاں پر مسع کر لے گا اور شرائن اس مساح کا اعتبار ہوگا کیونکہ المشقت حسجر تحسیر بڑا قائدہ ہے اس کے متحد مطلب یہ قاعدہ ہے کہ لواجب جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو واجب اس سے ساخت ہو جاتا ہے دھونا واجب ہے کہ نہیں اب کیوں نہیں دھو رہا کیونکہ وہ عاجز ہے دھو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اس کے طاقت ہے اس کے اندر اگر اسے اتار اچھا اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار دیتا ہے تو پھر دوبارہ پلاسٹ لگانا پڑے گا دن میں پانچ وقت پلاسٹ لگاتا رہے گا مشقت ہے کہ نہیں اور مشقت ہوتا جس کے پاس حج کرنے کے لیے زادراں نہ ہو طاقت نہ ہو اس پر سے حج کی فرضیت باقی رہتے ساقت ہو جاتی ہے کیوں لاواجب ایک شخص کھڑیوں کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیسے پڑھے گا بیٹھ کے پڑھے گا کیونکہ لواجبہ میل اور کھڑوں کا فرد نماز پڑھنا رکو نہیں واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہاں پر بیٹھ کے پڑھے گا کیونکہ اس کے پاس ادر شرعی ہے لواجبہ میل ایک اور مسئلہ لیتے ہیں ایک شخص نماز میں قیام تو کر سکتا ہے مگر کمر کی تکلیف کی وجہ سے رکو یا سجدہ کر کے جھک نہیں سکتا وہ اکثر غلطی دیکھی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے اب کمر میں درد ہے وہ رقو نہیں کر سکتا سجدہ نہیں کر سکتا کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں کرسی بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کرسی پہ شروع سے بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک یہ سمجھ ہمارے پاس عدل شرعی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے دین آسانی کا دین ہے الم شکل تجرب و بھی اسے آتا ہے شاید تو شروع سے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے ایسے شخص کی نماز نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک قاعدہ ہمیں اور ملتا ہے اس بڑے قاعدے سے نکلتا ہوا المیسور لا يسقط و بل لا یسق و جس چیز میں آسانی ہے وہ مشقت والی چیز کے ساتھ ساخت نہیں ہوتی جس چیز میں آسانی ہے وہ مشقت والی چیز میں مشقت والی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی اچھا مشقت کس چیز میں ہے رقو میں اور سجدے میں اس مثال میں آسانے کس چیز میں ہے کھڑے ہونے میں اب کیا کھڑے ہونے میں ساخت ہو جاتا ہے نہیں ہوگا اچھا یہ جو چیز کر سک جو آسانی ہے یہ نماز کا رکن ہے کہ نہیں رکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی فرض نماز اگر یہ نفل نماز ہوتی تو ہو جاتے کہ نہیں نفل نماز بیٹھ کے ہو جاتی ہے لیکن فرض نماز کے لیے جس جو, جو رکن آپ ادا کر سکتے ہیں تو فوراً ادا کریں جو نہیں ادا کر سکتے اس کی معافی ہے وہ ساخت ہو جاتی ہے تو یہ شخص کیا کرے گا کھڑا ہو جائے گا تقریبا تحر کھڑے ہو کے کرے گا اور امام کے ساتھ اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے ساتھ قیام کی حالت کا پورا کرے گا جب ہم ہمارا جائے گا اب وہ شخص کرسی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا آگے جھکے گا اگر کمر میں درد ہے اور کمر بالکل نہیں ہلا سکتا تو سر کے اشارے سے وہ تھوڑا سر جھکا کے رکو کر سکتا ہے اور سجدے کے لیے اگر اس کی کمر تھوڑی حرکت کر سکتی ہے تو رکو سے تھوڑا زیادہ نیچے جھکے گا اور اگر وہ اس کی کمر بالکل حرکت نہیں کر سکتی درد زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنے سر کے اشارے سے اور تھوڑا سا سر کو جھکا دے گا اور پھر جب امام کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت کے لئے تب یہ شخص پھر کھڑا ہو جائے گا اچھا ایک شخص کو چکر آتے ہیں وہ رقوق کر سکتا ہے سجدہ بھی کر سکتا ہے لیکن کھڑا ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کا مریض ہے اسے چکر آتے ہیں اب کیا کرے گا کرسی میں بیٹھے گا اچھا تقبیر تحریمہ اگر وہ کر سکتا ہے کھڑے ہو کے تو کر کیونکہ ظاہر کھڑے ہو کے تو آئے گا نا وہ تکبیر تحریمہ اگر وہ کھڑے ہو کے کر سکتا ہے تو اس پر واجب بھی سات کیوں تکبیر تحریمہ قیام کے حالت میں ہوتی ہے دو رکن ہیں جب انسان نماز کا آغاز کرتا ہے ایک تکبیر تحریمہ الگ سے رکن ہے بعض غلطی کرتے ہیں جب رکو میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں تو جھک کے اللہ اکبر کہتے ہیں ان کی نماز نہیں یہ غلطی ذرا غور کریں بعض لوگ رکو کو پانے کے لیے جلدی کرتے ہیں اور تکبیر تحریم یوں کہتے ہیں یہ جھک کے اللہ اکبر کہتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے ان کی نماز نہیں دوبارہ نماز دہریں کیونکہ تقبیر تحریمہ کی جگہ قیام کی ہے قیام میں ہے رقو میں نہیں ہے اچھا دوسری تقبیر اس کی معافی ہے کوئی حرج کیونکہ تبیر تحریمہ کہہ دی ہے تو رکو کی تقبیر ثاقت ہو تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے لیکن تقبیر تحریمہ ہمیشہ قیام کی حالت میں ہوتی ہے اچھا اسے چکر آتے ہیں تو تقبیر تحریمہ کہے گا اور فورن بیٹھ جائے گا اچھا رقو اور سجدہ کیسے کرے گا اگر رقو سجدہ کرنے سے چکر نہیں آتے اسے آسانی سے کر سکتا ہے تو زمین پہ وہ یعنی کھڑے ہو کر اگر رقو کر چکر نہیں آتے تو کھڑے ہو کر رقوع کرے گا اگر کھڑے ہو کے اسے چکر زیادہ آتے تو بیٹھ کے رقوع کرے گا لیکن سجدہ کہاں کرے گا زمین پہ کرے گا. اگر اس کو زمین میں کر سجدہ کرنے سے چکر زیادہ نہیں آتے اور اگر اس کے چکر مسلسل آتے ہیں حرکت سے بھی تو وہ شروع سے بیٹھ کے نماز پڑھے اس کے لیے آسانی ہم کہہ کیا کہہ رہے ہیں بال بات یہ ہے واضح ہے چوتھا قاعدہ قاعدہ تر چوتھا قاعدہ الضرر اور نقصان کو ہٹایا جاتا ہے اور بعض علماء اس قاعدے کو یوں بیان کرتے ہیں ولاغرار نہ تو نقصان اٹھانا اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا اس قاعدے سے کیا مراد ہے جو بھی نقصان دہ چیز ہے اسے ہٹایا جاتا ہے نقصان کی چیز میں پانچ ضروریات میں جو بتا چکا ہوں وراۃ الخمس کے لیے جو بھی نقصان دہ چیز ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے شرائن اور کوئی شخص نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے دونوں میں فرق ہے یزال ولا ضرر ولا ضرار بعض علماء کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں فرق ہے اور یزال سے کیا مراد ہے جب ضرر واقع ہو جائے اب اسے ہٹایا جائے ولا ضرر ولا ضرار ضرر واقع ہونے سے پہلے سے منع کیا جا رہا ہے واضح ہے ورر اور ضرر واقع ہو گیا ہے اب شرحن اسے دور کرنا ہے اور دوسرا جو ہے لا ضرر ولا ضرار ضرر کے واقع ہونے سے نقصان کے واقع ہونے سے پہلے منع کیا جا رہا ہے اور دونوں قاعدے کا ایک ہی معنی ہے اور اگر فرق ہے تو اسی اعتبار سے فرق ہے مثال لیتے ہیں ایک شخص اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہے وہ ظاہر تعمیر کے لیے سیمنٹ کی مٹی کی اور لوہے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے دروازے کے سامنے مٹی کا ڈھیر لگا لیتا ہے سیمٹ کا بھی اور لوہے کا بھی اور عام درخت میں جو اس کے پڑوسی ہیں جو وہاں سے لوگ گزرتے ہیں ان کے مشکل ہو گئی ہے وہ شخص کہتے ہیں میرا گھر ہے میں جانوں میں کے گھر کے سامنے نہیں رکھا ہوں میں نے اپنے دروازے کے سامنے رکھا ہوا ہے اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں اندر سے کیا شاید اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں قاعدہ کیا ہے اور آر دوسرا کیا ہے لاور آ ولا غرار اس قاعدے کے دلیل سیدنا ابو سعید خدری عنہ بين فرماتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمايا غرلا ضرر اس حق و بحيقين ظاركن نے روايت كى ہے صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تو نقصان کرنا اور نہ ہی كسى كو كسى دوسرے کو کسی نقصان پہنچانا اب یہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا گھر ہے اپنے دروازے کے سامنے مارے مٹی رکھی ہوئی ہے اور سیمنٹ کی بورے رکھی ہوئی ہیں اور لوہا رکھا ہوا ہے تو شراَ ایسے شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پر حرام جائز نہیں ہے اور عدالت جو ہے اسے حکم دے گی کہ آپ کا یہ جو سامان تعمیر آپ نے جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اسے یہاں سے ہٹاؤ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو دوسری مثال لیتے ایک شخص اپنے پڑوسی سے یا دوست سے گاڑی لیتا ہے آریتن آریتَََ یعنی وقتی طور پر اسے واپس کرنے کے لیے بورو کرتا ہے گاڑی لیتا ہے اور گاڑی لے کے پھر اسے وہ تیزی سے چلاتا ہے اور لاپرواہی سے چلاتا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے دی ہے میری مرض میں سے جیسے چلاؤں کہ اس کے لیے جائز ہے نہیں کیوں افور آرو یوزار بولا ابار آ نے آپ کو دی ہے آپ کی عزت کرتے ہوئے آپ کے احترام کرتے ہوئے آپ اس کے دوست اس کے پڑوسی ہیں وہ دوست کا اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اتنی یعنی خود ہیں اور اتنی یعنی پرواہ ہیں کہ کسی کی چیز کی آپ کو کسی کسی چیز کی یعنی قدر نہیں ہے کہ آپ کا دوست نے آپ کتنی عزت بخشی اور آپ نے ظاہر مال کس کو پیارا نہیں ہے اور آپ, آپ کو بیچارہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسے چلا رہے ہیں تو شراً آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کی گاڑی کو چلائیں اور اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس نقصان کس کے سر ہے اس کے سر ہے جس نے غلط استعمال کیا ہے تو غلط استعمال کرنا کی صورت میں جائز نہیں ہے اس بڑے قائدے سے اور اور یوزال سے بعض نکلنے فرو قواعد ایک مسئلہ ہے ایک شخص بھوکا ہے فقیر ہے ایک شخص آتا ہے اور اس کو کھانا دے دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی بھی بھوکا اور فقیر ہے کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ اس بھوکے سے کھانا لے کے دوسرے بھوکے کو دے دیں قاعدہ کیا ہے رو لن ہو کسی نقصان کو اس کے مسل یا اس سے زیادہ نقصان والی چیز سے نہیں ہٹایا جاتا نقصان کو تو ہٹانا ہے نا اب وہ دو بھوکے ہیں ایک کو تو کہیں سے کھانا مل گیا اللہ نے اسے عطا کر دیا دے دے کسی شخص کے ذریعے سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بھی پڑوسی بھوکا ہے یا میرا بھی رشتے دار یا بھائی یا دوست کوئی بھوکا ہے تو آپ اس مسکین سے کھانا لے کے اس کو دینا چاہتے ہیں اب وریوزال آپ اس کے ضرر جو ہے نقصان ہٹانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور کو نقصان میں ڈال کے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی تو ایسا کام کرنا جو ہے جائز نہیں ہے اور نہ ہی سریت نے اس کی اجازت دی ہے کپڑے کی مثال لے لیں آپ کسی کے پاس ایک کپڑا ہے اور فقیر ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے آپ اس کا کپڑا اتار کے دوسروں پہنانا چاہتے ہیں کیا جائز ہے یہ <laughs> نہیں جائز ہے ورا یوزال تو ہے اس کو اس کا نقصان تو آپ دور کر رہے ہیں لیکن کسی اور کو نقصان میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں اور ایک نقصان کو دور کرنے کے دوسرے نقصان کسی اور نقصان میں ڈال دیں تو یہ شرائن جائز نہیں ہے ایک اور قاعدہ لیتے ہیں ہاتھ یا پاؤں کا وہ حصہ جسے خراب ہونے کی وجہ سے کاٹنے کی کا ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے ہاتھ میں یا پاؤں میں خرابی ہو گئی ہے گینگرین ایک ایسی بیماری جو شوگر کے مریضوں کو اکثر ہوتی ہے پاؤں میں اللہ تالسم کو محفوظ فرمائے ہر شرط سے محفوظ فرمائے پھر اس کا علاج ہے کہ کاٹنا پا... پاؤں کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے اور اگر نہیں کاٹتے تو زہر پھیل جاتے موت واقع ہو سکتی ہے تو شران کیا کسی کے لیے جائز ہے رحمۃ اللہ کیا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ اس کا پاؤں کا وہ حصہ کاٹے جو نکارہ ہو چکا ہے اور جس کے ہونے کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے قاعدہ کیا اور رضال اور اسے ایک اور فروغ قاعدہ نکلتا ہے اور قدر الامکان نقصان دہ چیز کو جہاں تک ممکن ہو دور کیا جاتا ہے ممکن کیا ہے کہ اس کے پاؤں کا وہ حصہ جو خراب ہو چکا ہے اس حصے کو کاٹنا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس حصے کو کاٹے اس حد تک جہاں تک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تکلیف بیماری پھیلی ہوئی ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پورا پاؤں کاٹنا ہے تو پورا پاؤں کاٹ دے اللہ سے ڈرتے ہوئے ٹھیک ہے نا اور اگر آدھا پاؤں کاٹنا ہے تو آدھا پاؤں کاٹ دے اور جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کی اس کو یہاں پہ بات سننی پڑے گی دوسری مثال ایک شخص کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا ہے اور ستر جو ہے مرد کا ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے کپڑا چھوٹا ہے تو ناف کو کور کرے گا گٹوں کو کور کرے گا وہ کپڑا کہاں استعمال کرے گا شرم گاہ پہ استعمال کرے گا کیوں کیونکہ قاعدہ کے کی اول قاعدہ کیا ہے اول وطف قدر الامکان نقصان دہ چیز کو جہاں تک ممکن ہے دور کیا جائے ایک اور مثال لیتے ہیں اگر بچے کی پیدائش سے پہلے زجگی کی حالت میں ماں کی موت ہو جائے اور بچے کے بچ جانے کی امید باقی ہو تو کیا کرے عورت حاملہ ہے اور ڈیلیوری کے وقت عورت مر گئی ہے بچہ زندہ ہے کیا شرائن اس عورت کا پیٹ چاک کر دیا کیا جا سکتے تاکہ وہ اس زندہ بچے کو باہر نکالا جائے کہ کی نہیں جا عورت مر چکی ہے قرض کیا جا سکتا ہے اچھا کوئی کوئی شخص کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کھول دو پیٹ بر تو چکی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شرعن مرے ہوئے انسان کو تکلیف دینا حرام ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم فرماتے ہیں بردہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ایسے جیسا کہ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ہے دونوں برابر ہیں گناہ میں مر چکے وہ بھر تو چکا ہے لیکن شرعن اس کی حرمت باقی ہے معصوم ہے تو اس کو حرمت باقی ہے یہ نہیں کہ مر چکے اس کو پھینکو اٹھاؤ رکھو ہڈی ٹوٹ رہی ہے اس کو زخم لگ رہے ہیں شرعن حرام ہے جیسے کہ زندہ کو تکلیف دی جاتی ہے اسی طریقے سے مردہ کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا گناہ ملتا ہے شرعن تو پیڑ چاخ کرنا حرام ہے اور بچے کی جان بچانا واجب ہے یہاں پہ دونوں ٹکرا گئے تو کہ کیا مقدم کر دیا جائے گا کیا کریں گے ہم قاعدہ کیا ہے ور یوزال ضرر واقع ہو گیا ہے اب کیا کیا جائے ایک اور فروعِ قاعدہ نکلتا ہے اس بڑے قاعدے سے تدھف مفصد برتقا بھی دو نقصان دہ چیزوں میں سے کم نقصان دہ چیز کو اختیار کرنا تاکہ بڑے نقصان کو دفع کیا جائے پیٹ چیک کرنا نقصان ہے ٹھیک ہے نا اور اس بچے کو بچانا جو ہے یہ اس میں فائدہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی صورت میں پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے تاکہ بڑے نقصان دوسرے نقصان کہ بچہ مر سکتا ہے بچہ مر عورت تو مر چکی ہے اب ایک مردار ایک مردہ عورت کا پیٹ چاک کرنا اور زندہ بچے کو مارنا دونوں نقصان ہیں کہ نہیں دونوں بڑا نقصان کیا ہے بچے کو مارنا تو چھوٹا نقصان کو اختیار کیا جاتا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے واضح قاعدہ اگر حمل کے دوران یہ پتہ چل جائے کہ بچے کی موت ہو چکی ہے تو ماں کی جان بچانے کے لیے بچوں کو نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں ابارشن حرام ہے اب یہاں پہ بچہ مر چکا ہے تو ماں کی جان بچانے کے لیے بچے کو وقت سے پہلے گرایا جا سکتا ہے کہ نہیں یہاں پر گرایا جا سکتا ہے کیونکہ بچہ رہ جاتا ہے تو ماں کی جان خطر میں پڑ سکتی ہے ایک اور مسئلہ لیتے ہیں مرتد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے جواب کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح دلیل ہے اس کی لیکن حکمت کوئی جاتا جانتا ہے اس کے پاس حکمت بھی ہے حکمت اس قاعدے کے اندر ہے جو اس بڑے قاعدے سے ارزال سے یہ قاعدہ نکلتا ہے فروغ قاعدہ درالمفا مقدم الجلب المصالح ہے مفصد کو دور کرنا کسی خیر کو پانے سے بہتر ہے مقصد کو دور کرنا کسی خیر کو پانے سے بہتر ہے مرتد کو قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس میں مفصدہ زیادہ ہے یعنی مرتد ہے نوعود باللہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد در اصل سے خارج ہو جاتا ہے اب اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا تو مفصدہ کیا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور جو اس کے رشتہ دار ہیں یا اور قریبی لوگ ہیں دوست وہ بھی مرتد ہو سکتے ہیں تو جب اسے سزا موت دی جاتی ہے قتل کر دی جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں مفسدہ ہے اور مصلحت ہے مفسدہ مصلحت سے زیادہ ہے حمک اللہ تو یہاں پر مفسدہ کو دور کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا جاتا ہے ایک اور واضح مثال ظالم قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ظالم قرآن ہے وہ ظلم کرتا ہے اور ظلم شریعت میں حرام ہے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پی عمر صرماتے حضرت قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے اپنے پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو منع کر دیا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر صلم نے حکمران ظالم ظلم کرتا ہے اب ظالم حکران کے خلاف بغاوت کرنا مسئلہ ہے تو ہی اس میں ہم دیکھیں گے ظالم قرآن جب ظلم کرتا ہے تو اس کا ظلم محدود ہوتا ہے چند لوگوں پر یا چند طبقے پر اگر مہنگائی بھی کر دیتا ہے تو جو فقیر ان پہ اثر ہوتا ہے امیروں پر اثر تو نہیں ہوتا نا تو بعض لوگوں پر اس کا ظلم محدود ہوتا ہے جب بغاوت ہو جاتی ہے اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا ظلم عام ہو جاتا ہے بد امنی پھیل جاتی ہے اور ابھی تو وہ صرف مال کے اعتبار سے ظالم تھا اب وہ جان کے اعتبار سے بھی ظالم ہو گیا ہے تو اس کا ظلم اور بڑھ گیا ہے تو قاعدہ کیا ہے در علی جلب المصالح مصلاحت کی چیز میں ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے مصلاحت ہے کہ نہیں ظرم قرآن کو ہٹانا مصلاحت ہے لیکن اگر اس کے ہٹانے سے بغاوت کرنے سے خروج کرنے سے فساد اور برپا ہو جاتا ہے عام ہو جاتا ہے ہر خاص و عام اس وسائل مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں خروج یا بغاوت نہیں کی جاتی اور حرام شر حرام قرار دی جاتی ہے کہ خروج اور بغاوت حرام ہے اور آپ دیکھ لیں تاریخ دیکھ لیں جس نے بھی ظالم قرآن کے خلاف بغاوت کی ہے اس سے فساد امت میں بہت زیادہ برپا ہوا ہے دول میں بھی دیکھ لیں سوریہ کے حالات دیکھ لیں مصر کے حالات دیکھ لیں تونس کے حالات دیکھ لیں یمن کے حالات دیکھ لیں ہر طرف سے آگ پھیلی وجہ کیا ہے ظالم حکران تھا اب دیکھیں کہ مصر میں آزادی کے میدان میں ایک دن میں چار ہزار لوگ مرے ہیں لاشیں گری ہیں چار ہزار لوگ اس ظالم حکران کے ہوتے ہوئے ایک دن میں کبھی مرے نہیں تھے جتنے اس میں ظلم کیا ہے لیکن شاید اس کی دور حکومت میں چار ہزار لوگ مرے بھی نہیں ہوں گے پوری بیس سال کی یا پچیس سال کی دور حکومت میں لیکن ایک دن میں چار ہزار بندہ مر جاتا ہے اور نہ جانے کتنی مالی نقصان ہو جائے وہ کتنی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے تو کیا, کیا خیر ہے اس کے اندر اب یوزال تو ہے ضرر کو نقصان کو ہٹانے کے لیے تو نکلے تھے اس سے بڑا نقصان واقع ہوا کہ نہیں اس لیے نہیں اندر منکر بھی کے بھی درجات ہیں شرعین اور نہ ان کا وہ معتبر ہوتا ہے شرعان جس سے منکر دور ہو جائے لیکن اگر منکر کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر منکر کر اس سے بڑھ کر منکر واقع ہو جاتا ہے تو پھر کون سا چا کیا ہے زیادہ گناہ ہے کہ نہیں اس لیے جو بھی خروج کی بات کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کو اکساتے ہوں اپنی ممبروں پہ بیٹھ کر یا کرسیوں پہ بیٹھ کر یا وہ خود نکلتے ہوں خروج کرتے ہوں دونوں جو ہے خوارش بھی ان کو تصور کیا جاتا ہے اور یہ وہ بدترین گروہ ہے خوارج کا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے سخت وعید کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کفر کو چھوڑ کر چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں اور کے وقت کے خلاف مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کرتے خروج کرتے ہیں الغرض اگر فساد برپا ہو جاتا ہے فساد زیادہ ہو جاتا ہے تو اس فساد کو روکنا مقصد شرعی ہے بشرط یہ فساد اور نہ بڑھے مسئلہ چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جائے لیکن فساد نہیں ورپہ ہونا چاہیے اللہ علم پانچواں قاعدہ قاعد الخامی العرف محکم یا العادت و عادت یا عرف کا اعتبار حکم میں ہوتا ہے دو لفظ ہے عرف اور عادت عرف وہ چیز جس میں لوگ متعارف ہو جاتے ہیں اور عادت وہ چیز ہے جو بار بار کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی معاشرہ کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے عادت بن جاتی ہے رواج بن جاتا ہے دونوں میں بعض علماء کے اندر کوئی فرق نہیں اور بعض علماء کے لئے دونوں میں فرق ہے عادت زیادہ عام ہے عرف سے کیونکہ عادت انفرادی طور پہ بھی ہوتی ہے اجتماعی طور پہ بھی ہوتی ہے لیکن عرف صرف اجتماعی طور پہ ہوتا ہے تو ہر عادت عرف ہر عرف عادت نہیں ہے اس قاعدے ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں مثال دیتے ایک شخص کسی گھر میں مہمان بن ج... بن کے جاتا ہے اب جب مہمان ہے تو کیا اس کے لیے باتھ روم کا استعمال جائز ہے باتھ روم میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں صابن کا استعمال ہے یا جو چیز باتھ روم میں رکھیں کہ اس کے استعمال شیمپو وغیرہ ہے استعمال جائز ہے کہ نہیں اس کے لیے یا ہر چیز کو جا کے اجازت لے گا میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں اجازت کب لے گا جب اس کا جو باتھ روم اس کے گھر کے اندر ہو جہاں پردے کی ضرورت ہو لیکن اگر آپ ڈرائنگ روم میں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر باتھ روم موجود ہو آپ بغیر اجازت استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں استعمال کر سکتے اچھا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ باہر نکلیں گے اس میں اس شیمپو استعمال کر سکتا ہوں پھر اندر جائیں گے پھر باہر رہیں گے میں صابن استعمال کر سکتا ہوں پھر آپ... میں پانی استعمال کر سکتا ہوں میں گیزر استعمال کر سکتا ہوں سبحان اللہ آئیے دیکھتے ہیں اچھا دوسری مثال ایک شخص اپنے ہونے والے سسرال کی طرف بھیجی گئی مٹھائیاں اور پھل تحفہ بھی تصور کیا جائے کہ یہ مہر ہوگی منگیتر کو پھل بھیجائے اس میں یا کوئی مٹھائی بھرائیں بھیجی ہیں شادی نہیں ہوئی اس کے منگیتر ہے اب یہ جو پھل اور جس نے جو تحفے دیے ہیں یہ تحفہ ہوگا یا مہر ہوگی یہ کیا تصور کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں دلیل اس قاعدے کی العرف محکم یا العالت محکمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و لہن صلی اللہ علیہ نبی المعروف صرف بقراعت نمبر دو, دو, دو سو اٹھائیس اور عورتوں کے بھی وہی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کی ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ انڈر لائن کریں بالمعروف کو انڈر لائن کر لے یہ اصل دلیل ہے اور شاہد ہے اس عید کرما میں سے بالمعروف اور حدیث معروف حدیث میں سعید عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ اتب غلح یہ عرض کرتی ہیں اللہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالت يا رسول اللہ ابا سفیانہ روجل شہی ولی سید یقینی یقفینی ولیدی الما اخصۃ البن ولا علم فقال خود اما یکفی کی وہ ولید کی بالمعروف راہ الباری وہ مسلم و ادعود حدیف ہے صدائش فرماتی ہیں کہ ہند بن توتب العنہ نے یہ عرض کی اےلا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خام یعنی ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے اور مجھے اتنا مال نہیں دیتا جتنا میرے اور میرے بچے کے لیے کفایت ہو جائے یعنی کافی ہو جائے اِلیہ ہے کہ میں اس کے مال سے لے لیتی ہوں کے سے اور وہ نہیں جانتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو جو کافی ہو تمہارے تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے اچھائی کے ساتھ بالمعروف پھر انڈر لائن کر لیں متفق علیہ حدیث جب کوئی شخص کسی کا مہمان بن کر جاتا ہے تو یہ عادت معروف ہے کہ وہ پانی بھی استعمال کر سکتا ہے وہ گیزر بھی استعمال کر سکتا ہے وہ صابن بھی استعمال کر سکتا ہے وہ شیمپو بھی استعمال کر ہے. <laughs> سکتا ہے جو وہاں رکھا ہے کر سکتا ہے کہ نہیں اچھا اس کا ٹوتھ برش استعمال کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا نا کیوں عرفن عرفن نہیں ہے عرفن تو یہ ہے کہ پانی بھی صابن بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن جو خاص چیز خاص شخص کے لیے ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرتا تو شرائن کہاں پہ ہے کہ کسی آیت میں کسی حدیث میں کہ ٹوتھ برش استعمال نہ پانی یا صابن استعمال نہیں لیکن ہمارے پاس قاعدہ ہے یہ قاعد و قرآن کی آیت اور حدیث سے لیا گیا ہے اور کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ شرحن اگر آپ اس کو ٹوتھ برش استعمال کرتے تو ہم کہتے ہیں تم نے غلط کیا ہے اس کو برش اپنے خراب کر دیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ پرسنل ہے یہ خاص ہے ہر بندہ استعمال کرتا ہے پرفیوم رکھا ہے ٹوائلیٹ کے اندر تو وہ کر سکتا ہے اس لیے رکھا ہے کہ مہمان یہاں پہ بیٹھتے ہیں اب غلطی اس اس گھر کے مالک کی ہے یا میزبان کی ہے کہ اپنی کئی چیزیں اٹھا لیں استعمال کرنے والے کے لیے شرحن جائز ہے بتا دو میں آپ کو کیونکہ اس نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر لوگ ہاں اس کا اگر اندر کا باتھ روم ہے اور وہ باتھ روم خراب ہے مثال کے طور پہ اور اس کا اندر کا اپنا باتھ روم اس میں کوئی خاص قیمتی چیز رکھی ہے اس کو استعمال نہ کرے کیونکہ اس کا پرسنل استعمال کے لیے تو فرق ہے دونوں میں کہ نہیں تو عرف محکم کہاں پہ اس مسئلے میں ہے اچھا جو اپنے منگیتر کو جس نے پھل یا مٹھائیاں دی یہ عرف مہر ہے یا تحفہ ہے تحفہ ہے اگر وہ کہتے ہیں nah نہیں جی یہ میں نے مہر دی ہے اور مہر سی ایک کاٹ لو بنے دو سال جو ہیں منگنی کی ہے دو سال جو بھی مٹھائیاں دی تحفے دیے ہیں اس کی قیمت دو ہزار ریال کی ہے دو ہزار مائنس کر دیں اور مہر پانچ 3000 تین ہزار دینے کے لیے تیاروں میں ممکن ہے اللہ یہ کہ بعض ایسے معاشرے ہوتے ہیں اور محکم ہر معاشرے کا اپنا اپنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیتا ہوں آسانی کے لیے سعودی عرب میں فقیر اور مسکین کو دیکھیں آپ اور انڈیا پاکستان فقیر مسکین کو دونوں برابر ہیں کیا فقیر تو فقیر ہی ہوتا ہے مسکین مسکین ہی ہوتا ہے یہاں پر مسکین اسے بھی کہتے ہیں جس, جس کے پاس گاڑی ہو کھٹارا سے گاڑی ہے اور ایئر کنڈیشن بھی ہے گھر میں نہیں کیا انڈیا میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ گاڑی ہو اور ایئر کنڈیشن بھی اور وہ فقیر ہو یا پاکستان میں تو یہاں پر کس طرف جائیں گے عرف محکم عرف عادت اس کا حکم کے اعتبار ہوتا ہے تو جو فقیر یہاں پہ وہ فقیر وہاں پہ نہیں ہے واضح ہے کہ نہیں اچھا اس قاعدے سے نکل و بعض اہم قاعدے ایک شخص اپنے دوست سے گاڑی آئے لیتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے چلا کر دوسرے ملک لے جائے سبحان <laughs> اللہ آپ دوست سے گاڑی لیتے ہیں یا مجھے گاڑی چاہیے بس میں بھی دو گھنٹے واپس کرتا ہوں اور آپ ریاض چلے جاتے ہیں گاڑی پہ کام پڑ گیا ریاض اجازت نہیں لی آپ اس نے آپ کو اجازت دی ہے اچھا تو آپ نے دو گھنٹے بھی نہیں کہیں یار گاڑی بھی نہیں چاہیں میں واپس کرتا ہوں آپ کو میں لے گئے اور آپ اسے ریاض لے کے جاتے ہیں دوسرے شہر لے کے جاتے ہیں کیا جائز ہے کیوں کہاں دلیل لے کے ریاض نہ لے کے جاؤ اور جدہ میں چلاؤ العرف محکم سبحان اللہ عادت اور عرف میں یہ بات واضح ہے کہ جو آپ سے گاڑی لیتا ہے وہ اسی لیے لیتا ہے کہ وہ کہیں پہ اس نے چلانی ہے اگر وہ باہر لے کے جانا چاہتا ہوں اس کو الگ سے بتانا پڑے گا کہ میں اسے شہر سے باہر لے کے جانا چاہتا ہوں تب اگر وہ دیتا ہے تو ٹھیک نہیں دیتا ہے تو آپ اسے جاز اس کی جز بغیر نہیں لے کے جا سکتے اور یہاں پہ مثالیں دوسرے ملک میں لے کے جانا یعنی <laughs> آپ یہاں سے نکلتے ہیں جدہ سے نکلتے ہیں اب دمام جاتے پھر وہاں سے بحری نکل جاتے ہیں <laughs> سب <سبحان اللہ. laughs> تو جائز نہیں کسی صورت میں یہ شرائم جائز نہیں ہے ایک اور قاعدہ نکلتا ہے المعروف عرف کل مشروط و جو چیز عرفاً معلوم ہے وہ ایسی ہے جیسے شرط مشروط کے لیے یعنی اس شرط تو نہیں رکھی کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں لیکن عرف میں بات معروف ہے جو معروف عرف میں ہو ویسے جو ہے جیسے کہ شرط میں یہ بات موجود ہے اچھا ایک اور مثال کوئی شخص آپ کو وکیل بناتا ہے اور کہتے ہیں یار میری لے گاڑی لے کے آؤ اور آپ گاڑی لے کے آتے ہیں جس کا انجن خراب ہے تو کیا یہ جائز ہے اچھا وکیل ضامن ہے کہ نہیں کہاں دلیل ہے آپ نے وکیل تو اسے بنایا ہے دلیل کیا ہے شرطا شرط تو نہیں رکھی آپ نے بھائی مجھے گاڑی تو دے لیکن انجن ٹھیک ہو شرط تو نہیں ہے نا آپ نے شرط میں کہا ہے آپ نے یہ کہا کہ مجھے یار آپ کو پتہ ہے گاڑی گاڑی لے کے دیں شرط تو نہیں لگی نا میں نے کہ بھائی انجن ٹھیک ہونا چاہیے لیکن عرفاً تو بات معلوم ہے جو گاڑی لینا چاہتا ہے وہ انجن ٹھیک ہوگی تو لے گا نا اس نے گاڑی پہ کیا گدریڑی سے اس نے باندھا گاڑی کو گاڑی چلے گی تو چلائے گا نا گاڑی جب اس اسے انجن ہی نہ کارا ہے تو گاڑی ہے کیا پھر گاڑی اسے کہتے ہیں جس کے انجن درست ہو تو المش... کل مشروط تو شرطنً اگرچہ شرط زبان انکلامی نہیں لیکن عرف میں شرط موجود ہے کیونکہ عرف میں وکیل وہ کام کرتا ہے جو جس سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک اور مسئلہ لیتے ہیں ایک شخص فرنیچر کی دکان کے مال فرنیچر کی دکان کا مالک ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرنیچر خریدار کے گھر تک پہنچائے اب فرنیچر لیتے ہیں فرنیچر لے لیا پیسے دے دیے اب آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر تک پہنچاؤ کیا جائز ہے اے دیکھتے ہیں المعروف و تجاری کل مشروط بین افرو قاعدہ نکلتا ہے العرف محکم سے یا علاحاد محکمہ سے بڑے قاعدے سے المعروف عند تجاری کل مشروط کل مشروط جو تاجروں کا نزیک معروف ہے وہ ان کے مابین شرط جیسی ہے اب یہاں پہ ہر ملک اپنا اعتبار اپنا عرف ہے اگر عرف میں یہ ہے کہ تاجر جب کوئی فرنیچر بیچتا ہے تو اس پر یعنی اس جو قیمت ادا کر چکا ہے خریدنے والا تاجر کو اس قیمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نے گھر تک پہنچانا ہے یا فرنیچر کو اس نے سیٹ بھی کرنا ہے اگر عرفن موجود ہو تو اس کے لیے شرط الگ سے کرنا جائز نہیں ہے تو ایسے تاجر پر لازم ہے کہ وہ اس کے گھر تک اسے پہنچائے اس کے فٹ بھی کرائے اور اگر عرفن نہیں ہے تو پھر اسے الگ سے پیسے دینے پڑیں گے چاہے اس کو دیں یا کسی اور کو دیں کرائے پہ اور وہ اس کے سامان کو پہنچا دیں ایک اور مثال لیتے ہیں آپ نے رہائشی رہائشی اپارٹمنٹ لیا ہے رہنے کے لیے پھر آپ نے اس کے اندر پرنٹنگ پریس یا کلینک کھول دی ہے مثال کے طور پہ آپ نے کرایہ پھر خود رہنے کے لئے پھر آپ نے دیکھا میرا پرنٹنگ پریس ہے کرایہ بھی کم ہے کرایہ بچ جائے گا میرا ڈبل کرایہ کیا دوں گا دو کمرے خالی ہیں تو یہاں میں پرنٹنگ پیس میں شفٹ کر لیتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب میں کہتے ہیں یار پہ رہوں گا بھی دوسرے کمرے بھی, برحال تو کیا اس کے لیے جائز ہے شرح یا دوسری مثال ایک شخص ٹیکسی چلاتا ہے گاڑی جو ہے اب اس ٹیکسی میں بکریوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ایسا کام کرے آئیے دیکھتے ہیں التعیون ایک پروح قاعدے نکلتے بڑے قاعدے سے بڑا قاعدہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں العرف محکم یا العید تم ایک اور فرو قاعدہ نکلتا ہے تعین و برف تعینی بن بھی کسی چیز کی تعین اسی طرح ہوتی جیسے نص سے ہوتی ہے یعنی نص جو واضح بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص بیان نہیں کرتا کوئی خاص چیز نہیں بیان کرتا عرفن وہ چیز معتبر ہو جاتی ہے اس کے کہنے کے بغیر رہائشی اپارٹمنٹ جس نے کرائے پہ لیا ہے عرفن یہ بات معروف ہے اگرچہ جو گھر کا مالک اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر پرنٹ پریس نہ کھولنے یہاں پر کلینک نہ کھولیں یہاں پر یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا نہیں کہا کنٹریکٹ میں بھی نہیں لیں میں کیا لکھا ہے کرایہ لکھا ہے اب کے کرایہ دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر خود اپنی رہائش کو چھوڑ کے وہاں پر کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں پہ کھول لے جا کے کیونکہ قاعدہ کیا تعین و بن اور فکئین ٹیکسی کے تعلق سے ہاں اگر کھولنا الگ اجازت دے دیتا مکان مالک تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو شرح جائز نہیں کہ وہاں پہ رہنے کے علاوہ کوئی اور کام کیا جائے ٹیکسی کے لیے ٹیکسی عام طور پہ لوگوں کے لیے سواری کے لیے ہوتی ہے نا بھیڑ بکروں کے لیے ٹیکسی نہیں ہوتی نا اس کے لیے تو اور یعنی دباب وغیرہ اور وہیکل ہوتے ہیں اور سواری ہوتی ہے اس کو اور انتظام کرنا چاہیے اس نے دو بکریاں بقرعید پر دو بکرے ڈگی میں ڈال دیے ہیں دو بکرے پیچھی سیٹ میں ایک بکرا اگلی سیٹ میں اور جو جناب جا رہے ہیں تو یہ اس کے لیے شرائن جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی اس لیے نہیں ہے اس کو دی گئی ہے بلکہ وہ معتمن ہے اس کو امین سمجھ کے اسے گاڑی دی گئی جو ٹیکسی چلانا اس کو اپنی ہے تو اس کی مرضی ہے اس میں گدھا بھی ٹھا اس میں کچھ بھی ٹھانا چاہتا ہے اگر اس کے اپنی وہ خود مالک ہے لیکن اگر کسی اور کی ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے لیے جائز ہے وہ کرے جو جائز نہیں ہے وہ نہ کرے اللہ علم یہ پانچ بڑے قاعدے تھے اللہ کے فضل و کرم ہم سب نے پڑھ لیے ہیں اگر ان قواعد کے تعلق سے کوئی سوال بھائیوں کے پاس ہے تو بیان کریں ہمارے پاس دو منٹ ہیں کوئی چیز مشکل ہے واضح ہیں پانچ قاعدے اور انشاءاللہ ایک چند مہینوں کے بعد انشاءاللہ سال کے آخر میں غالباً انشاءاللہ کیونکہ ہر دو مہینے کے بعد ہمارا دور شرعی ہوتا رہے گا انشاءاللہ اور اگلا دور شرعی جو ہے دو مہینے کے بعد ان اللہ وہ اصول فی تقفیر تکفیر کے تعلق سے غاب اور اصول پہ بیان کریں گے اور بڑا پیارا رسالہ ہے اس پہ انشاءاللہ شرح بھی کریں گے اور اہم پیغام بھی اس پہ بیان کریں گے لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر میں جو دورہ ہوگا انشاءاللہ وہ القواعد الفقیہ جو صغرہ ہیں جس میں کبر بھی پانچ آئیں گے اور بھی تقریباً تیس سے زیادہ قائدیں ہیں جس کا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ مزید بیان کریں گے یہ ابتدا تھی اور صرف ایک چابی ایک کی میں دی ہے تاکہ آپ اس علم کو بھی سمجھیں اور جتنے بھی بکھرے مسائل ہیں آپ اس سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکتے ہیں آسانی سے اللّہ اعلم یہ <تصفيق> <سؤال> <سؤال> میں کہہ رہا ہوں ٹیوشن سینٹر غلط ہے ٹیوشن سینٹر کھولنا ہے تو پھر کار مال سے پوچھو پوچھنا پڑے گا اللہ یہ کہ آپ دو تین بچوں کو آ کے پڑھاتے ہیں سینٹر نہیں ہے آپ ویسے کسی کمرے میں بٹھا کے پڑھاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ٹو یہ سینٹر سے مراد ہے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے آپ وہاں پہ کلاس روم بناتے ہیں بورڈ بھی لگاتے ہیں ٹیچر بھی آتے ہیں پڑھانے کے لیے سارا یہ یہ درست نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا نہیں اگر دیکھو ایک دو بچے آپ نے پڑھانا ہے تو عرفن کو کوئی مسئلہ نہیں پڑھایا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے پروفیشنلی کچھ سینٹر بنانا تو یہ جائز نہیں ہے لے کی اجازت دے دیں آپ کو مکان مالک اگر دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر وہ مکان مالک منع کریں گے پھر وہ آپ کو منع کر دے گا تو جو کرائے کے لیے وہ کرائے کے لیے آپ کے اپنے رہائش کے لیے بھائی یہ سوال ہے کہ گھر کا ایک کمرہ کسی کو کرائے پہ دیا جا سکتے آپ نے اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا ہے پھر آپ نے اسے آدھا تقسیم کر کے اور کرایہ پہ دے دیا آگے جائز ہے آپ کے کانٹیکٹ میں کیا ہے آپ نے رہنا ہے آپ اس میں کسی کو مہمان بھی بنا سکتے ہو آ سکتا ہے اپنے والدین بھی اس میں رکھ سکتے ہیں جس کو آپ رکھنا چاہیں تو آپ کے رشتے دار کو رہ سکتے ہیں لیکن باہر سے کرائے پہ الگ سے کرائے پہ دینا یہ جائز نہیں الا یہ کہ آپ مالک سے اجازت لے لیں پھر پارٹیشن بھی کریں اور اس کے اندر جو ہے آپ کسی اور کو بھی کرائے میں دے دیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عرفن یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ کرائے پہ لیتے ہیں کسی اور کے بھی آگے کرائے پہ دے دیں عام طور پر اجازت لیں والد کو پتہ ہوتا ہے وہ خاموش ہے ہاں مالی اجازت بات یہ بھی اگر مالی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اجازت نہیں دیتا تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ چھٹی پہ جاتے ہیں وقتی طور پہ آپ کو وہ گھر میں آ کے رہتے کوئی حرج نہیں گھر کی یعنی دیکھ بھال کے لیے رکھوالی کے لیے اگر آپ آتے رہنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں نہیں وہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اپنے رشتہ دار آ جائے کیا مسئلہ آپ کا دوست رہنا چاہتا ہے پڑوس میں کیا چیز ہندو دندو اچھا پڑوسی ہندو ہے کیا اس کا کھانا کھا کھا سکتے ہیں یہ درد سے باہر سوال ہے یاد رکھیں ہندو کا کھانا اگر گوشت پکا ہے تو نہیں کھا سکتے حرام ہے اور اگر کوئی دال سبزی پکی ہے بشرط یہ کہ گھی جو استعمال کیا وہ بھی حلال ہو کیونکہ وہ سور کا بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اگرچہ بہت کم ہوتے ہیں اگر سبزی ترکاری پکی ہے یا کوئی اور آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں. گوشت کے علاوہ تو تحفے میں آپ کھا سکتے بشرط یہ کہ ان کا کوئی دینی تہوار نہ ہو دینی تہوار میں مٹھائی سب سے کچھ بھی نہیں کھانے کوئی تحفہ نہیں لیکن اگر عام طور پہ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو کوئی ہرج نہیں کھا سکتے ہیں تبدیل کیا؟ اچھا اچھا اچھا دکان دکان, دکان, دکان, دکان, دکان لی ہاں اگر, اگر جو مکان بھائی کہ سوال ہے میں دکان کرائے پہ لیتا ہوں پھر وہ دکان میں خود نہیں آگے کرایے پہ دے دی دیتا ہوں کیا میرے لیے جائز ہے اگر جو مالک ہے دکان کانٹریکٹر آپ کے نام پہ اگر وہ مالک جو اس کو پتہ ہے کہ اسے آپ نے اجازت لی ہے کہ آپ آگے کرین پہ دینا چاہتے ہیں یا آپ اس کے تعلق ہے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اور جو منافع آپ لیتے ہیں جائز ہے لیکن اگر اس نے آپ کو دیا ہے اور مالک صرف آپ کو اس نے دیا ہے آپ آگے اس کی اجازت, اجازت نہیں دے سکتے بعض لوگ دیکھ میں نے پارٹیشن کر دیتے ہیں دکان میں دو حصے کر دیں اور اگر چیز دکان ہے کہ اس کو کل, تھوڑا بستہ بنا لیتے ہیں آگے تھوڑا سا کارنر جو ہے یا اس کو پارٹیشن بنا کے دیتے ہیں اگر تو بازار جو جو دکان کا مالک اس کو پتہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اجازت دیتا ہے اجازت نہیں دیتا تو اس کی اجازت لینا لازمی ہوتی ہے اس میں کیونکہ عرفن اس میں شامل نہیں ہے دیتے دیتے ہاں یہ الگ مسئلہ ہے اگر مکان مالک اجازت دیتا ہے ٹیوشن سینٹر کھولنے کا تو جائز ہے بشرط یہ ہے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو اگر آپ کے پڑوسی بھی تکلیف ہوتی ہے پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بار بار پریشان ہوتے ہیں اب یہاں پر لا ولاد رال بارک اللہ فکتے یہاں پر جائزے نہیں ہے سوال اچھا یہ تین سوال ہیں ایک بھائی کے در سے باہر ہیں یہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں کہ ایک بھائی ہیں جو حج پہ آئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور عرفات کے دن کے بعد دس تاریخ جو بھگدڑ ہوئی ہے اس بھگدڑ میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ فات پا چکی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفرد سے اعلیٰ ان کو عطا اور ہمارے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ شفا سے نوازے اور شفا عجر کاملہ عطا فرمائے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ وہ عرفات میں رک چکے ہیں ابھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں باقی حج کے جو ارکان واجبات ہیں وہ نہیں کر سکے تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا کریں اس کے جواب یہ ہے کہ اگر وہ محصر اپنے آپ کو سمجھ کر بکرہ ذبح کر چکے ہیں اور حج کی نیت سے خارج ہو چکے ہیں تو اس پر حج فرض باقی ہے اگلے سال وہ حج کر لے یا جب وہ کر سکتا ہے اور اگر اس نے بکر ذبح نہیں کیا اور بھی حرام کی حالت میں ہے تو اس پر جو ارکان باقی ہیں وہ ارکان ابھی بھی پورے کر لے یعنی اس کے لیے جو طواف زیارہ ہے وہ کر لے سعی الحج بھی کر لے اور جو باقی واجبات ہیں منا میں رات گزارنا کنکر مارنا جو جمعرات ہیں ان کو اور طواف و ادایا یہ اس کے لیے باقی ہے اور تین بکرے ذبح کر لے ان تین واجبات کے لیے تو یہ دو ارکان جو اس کے چھوٹ گئے ہیں پورے کریں اس کو ان اس کا حج درست ہے اور اس کا بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ میری اہلیہ وفات پا چکی ہیں کیا میں یادگار کے لیے اس کی کوئی تصویر رکھ سکتا ہوں اپنے پاس تصویر رکھنا جائز نہیں ہے زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو تصویر رکھنا جائز نہیں ہے یہ علامت ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں اپنی اہل سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ حق ہے سبحان اللہ یہ محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے محبت و رحمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ خوشخبری بھائی کو سنا دوں میں کہ جس حالت میں وہ وفات پا چکی ہیں اسی حالت میں انشاءاللہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن تلویہ پڑھتے لبیک الحم لبیک پڑھتے ہو یہ بڑی سیادت ہے اور بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھیے مر سب نے جانا ہے موت واقع ہو جاتے ہے حادثے میں انسان مر جاتے ہیں بازاروں میں مر جاتے ہیں باتھ روم کے اندر انسان گر کے مر جاتا ہے اس پر کیا سعادت ہے کہ احرام کی حالت میں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ایک عبادت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری عبادت کی طرف جاتے ہوئے حادثہ پیش آیا اور اس دنیا سے کوئی شخص چلا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ یہ بڑی سعادت ہے تو بالکل پریشان نہ ہوں ان کے لیے دعا کریں یہی یادگار ان کے لیے کافی ہے کہ ان دعا کرتے رہیں اور ان جیسے محبت اس دنیا میں رہی جنت میں بھی انشاءاللہ وہ محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور بیوی سے ملا دے گا بھائی کہ تیسرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور اس کی دونوں بیوی جنت میں چلی جاتی ہیں پہلی اور دوسری تو پھر وہ کس کے ساتھ رہے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے اور جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو انسان تمنا کرتا ہے اللہ تعالی دونوں کو بھی ملا دے گا دونوں میں سے اگر وہ ایک کو چاہتے جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ سے ملا دے گا اسے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جو انسان پسند کرتا ہے یا جس کی انسان خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں نامراد نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اعلم. اللّہ علم سبحان اک اللہ اشد اللہ نہیں, نہیں. حجم اس کے لیے جو اس میں کر سکتا ہے یہ ابھی بھی ایڈمٹ ہے باہر سے نہیں لے ہسپتال سے تو کسی وقت میں بھی ہو سکتا ہے سر, سر کے اوپر مہندی لگی, لگی ہو تو کیا مسا کر سکتا ہے سر کے اگر بہت تھک اگر کوٹ ہے مہندی کا اور بان، پانی بالوں کے مسا تک بھی نہیں جا سکتا تب تو وضو نہیں ہوگا اور اگر بالکل تھن کوٹ ہے مہندی کا اور کچھ بال باہر ظاہر بھی ہیں تو اس سے مسا ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ سر کے مسا میں تخفیف کی کی گئی ہے بھائی جانے سے تحفہ لیتے جائیں الاصول الاصول اصول فقہ کے تعلق سے جو درس ہوا اس کی مکمل سی ڈی ہے یہ ساتھ لے کے جائیں قواعد فقہ آج ہم نے پڑھے ہیں اصول فقہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ سی ڈی بھی آپ لیں انشاءاللہ اصول فقہ بھی جانے کے اصول فقہ کیا ہوتے ہیں کون سا ہے, جو رات میں ہے جو جو ایک صاحبہ نے اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے انڈیا سے خادمہ منگوائی ہے اس کا محرم یہاں نہیں ہے وہ حج عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو کیا گھر وہ گھر کا کام کرتی ہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ حج عمرہ کر سکتی ہیں نہیں اور کیا اس کا عمرہ بغیر محرم کے ہوگا یا نہیں ہوگا یاد رکھیں عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی جائز نہیں ہے چاہے وہ خدمت کے لیے ہو نوکری کے لیے ہو کام کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو اور اگر کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کر لیتی تو وہ گنہگار ہے رزق کی تلاش کے لیے بھی اگرچہ ہو تب بھی بغیر محرم کے سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ سفر کر چکے ہیں اب وہ حج یا عمرہ اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ محرم کا ہونا محرم کا ہونا اس کے لیے شرط ہے اور اگر محرم نہیں ہے تو وہ مستقی نہیں ہے اور جو ہیں اس پر ہی واجب ساقط ہو جاتا ہے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے تو ایسی عورت پر حج واجب ہی نہیں فرض ہی نہیں, نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گ وہ مر جاتی ہے حج کے بغیر تو اس پر اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا اسے تم نے حج کیوں نہیں کیا کہ کی اس, اس پر واجب بھی نہیں تھا تو اس کو حج نہیں کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ بغیر محرم کے حج کے لیے نہ جائے نہ نہ عمرہ کرے وہ خدمت کریں تو کرتی رہے اور کوشش کرے کہ واپس جائے کیونکہ اس کا یہاں پہ رہنے بغیر محرم کے بھی جائز نہیں ہے <تصفح> نہ جائے اگر وہ ساتھ لے جاتے ہیں اور عمرہ کے لیے چلی جاتی ہے اور عمرہ کر لیتے تو عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے جانے کا گنا باقی رہتا ہے ف اللہ علیہ انشاءاللہ شاء خطب ہوگا جمعہ کا انشاءاللہ شاء اللہ اسے جلدی جائیں تاکہ جلدی واپس آ سکے تھوڑا ری، تھوڑا ریسٹ کرنے کشیر زیارت کے لیے آئے ہیں اور وہ عمرہ نہیں کرنا چاہتے صرف زیارت کے ہیں تو پھر وہ ارام نہ باندھیں اگر نہیں ہے میں عمرہ بھی کروں گا پھر ارام باندھ کے آنا پڑے گا ہاں اگر عمرہ بھی کروں گا اور اگر وہاں سے ہاں وہاں سے ارام نہیں باندھتے تو پھر جدہ میں آ کے قریبی مقات کی طرف جا کے پھر احام باندھ لیں جو مکہ جو اب طائف کے قریب نکات ہیں وہاں سے جا کے عرام بعد کوئی حضرت نہیں